نحمده ونصلي ونصلم على رسولهم كريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفلقان حميل وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول تعى أعينهم تفيد من الذمر مما تفيد من الذمر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا وصلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وصلام عليك يا سيدي يا رسول الله انت یہ توجه قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان سماعت فرمائیے کہ دوران بیان ادھر ادھر دیکھنا باتیں کرنا یا کھانا یا پینا یا بغیر مجبوری کے ٹیک لگانا یہ سب گناہ ہے اللہ تعالی ہمیں با ہو کر قرآن و حدیث کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائے محترم و پیارے بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی بہنوں قرآن کریم وہ عظیم الشان لاریب انقلابی کتاب ہے جس پر عمل کرنے کی وجہ سے مسلمان دنیا کی عظیم ترین قوم بن گئے تہذیب و تمدن کا مسلمان مرکز بن گئے اور سپر پاور کی حیثیت اختیار کر گئے لیکن جب سے مسلمان اس انقلابی کتاب کے نور سے دور ہو کر گناہوں میں پڑ گئے عزت وقار روب دبدبا غرض کئی نعمتوں سے محروم ہو گئے مومن کی خوبی یہ ہے قرآن مجید فقن حمید سے اسے بڑی محبت اور الفت ہوتی ہے اللہ رب العالمین سورت الماعیدہ آیت نمبر تیرہ سی ساتھ ساتویں پارے کی پہلی آیت میں اشاعت فرماتا ہے وہ اور جب اللہ کے نیک بندے اس قرآن کو سنتے ہیں جو قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہوں تم ذرا ان کی آنکھیں تو دیکھو تفید من الدمع مما اغافو من الحق کہ ان کی آنکھیں آنسو سے تر بتر ہیں اور آنکھوں سے آسو بہ رہے ہیں قرآن مجید فقان حمید نے ہمیں یہ بیان کیا کہ مومن جب قرآن سنتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے سر بقرہ آیت نمبر 121 میں شاد فرمایا اللہ آتی نا ہوم التاب یتلو نہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں ٹھک تلاوتی ہی جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے یعنی اس کی تلاوت کا وہ حق ادا کرتے ہیں قرآن مجید فقان حمید کے پانچ حقوق مسلمانوں پر ہیں قرآن پر ایمان لائیں قرآن کو پڑھیں قرآن کو سمجھیں قرآن پر عمل کریں اور قرآن کے پیغام کو عام کریں سور بنی اسرائیل آیت نمبر ایک سو سات میں اشاعت فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صفات یہ بیان کی گئیں کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو خوف الہی کا غلبہ ان پر ہو جاتا ہے ان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے یب کون وہ خوف خدا کے مارے رونے لگتے ہیں خوشو ان کے خوشو اور خدو میں اضافہ ہو جاتا ہے تو مومن کی یہ خوبی ہے کہ قرآن مجید فوقان حمید سے اسے بڑی محبت اور الفت ہوتی ہے مومن قرآن مجید فوقان حمید کو بڑی الفت سے پڑھتا ہے سمجھتا ہے عمل کرتا ہے قرآن مجید فقان حمید جن چیزوں کی خوبی بیان کرتا ہے مومن کا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور قرآن پاک جن چیزوں کی مذمت فرماتا ہے مومن اس چیز سے متنفر ہو کر دور ہو جاتا ہے آج ہمارے اس معاشرے میں بے شمار برائیاں پائی جاتی ہیں این معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کا طریقہ اور بہترین طریقہ یہی ہے کہ قرآن مجید فوقان حمید سے ہمیں حقیقی محبت اور الفت پیدا ہو جائے قرآن پاک کے ذریعے ہمارے قلوب اور ہمارے دل ایسے روشن اور منور ہو جائیں کہ اچھائیوں سے محبت کرتے ہوئے ہم ان اچھائیوں کو اپنا لیں اور برائیوں سے نفرت کرتے ہوئے ان سے ہم دور ہو جائیں آج ہم اس مبارک نشست میں جمع ہوئے ہیں جس کا عنوان معاشرتی برائیوں کی اصلاح ہے آج جس ہم برائی کو سمات کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں وہ برائی ریاکاری خلاوا نام و نمود اور شہرت کی خواہش اور اخلاص کی پرواہ اور فکر نہ کرنا ہے آج کی اس ماہانہ نشست میں اس برائی کی مذمت نقصانات اور علاج انشاءاللہ اللہ قرآن مجید فقان حمید احادیث طیبہ اور بزرگان دین کے اقوال سے ہم سماعت کریں گے دعا کریں اللہ تعالی ہم پر ایسا کرم کر دے یہ قرآن و حدیث کی نورانی باتیں ہمارے دل میں نقش کر جائیں اور ہمیں اخلاص للہیت اور زہد و تقوی کی عظیم دولت نصیب ہو جائے زور سے ایک دفعہ کہ دیئے آمین ریاکاری کی مذمت دکھلاوا نام و نمود شہرت کی خواہش اخلاص نہ ہونا اس کی مذمت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورت الانفال آیت نمبر سینتالیس فورٹی سیون ارشاد فرمایا والا تکون اے ایمان والوں نہ ہونا ان لوگوں کی طرح کل کلینہ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا من دیارہم بطورن۔ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے تھے ریا اناسی اور لوگوں کو وہ دکھلاوا کر رہے تھے لوگوں کو دکھا رہے پرانجی فوقان حمید نے سایت کریمہ میں غرور و تکبر اور دکھلاوا کرنے سے مسلمانوں کو منع فرمایا صورت النساء آیت نمبر 142 میں ارشاد فرمایا ان المنافقین اوہ اشق <خَادِعُهُم> منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی انہیں ہلاک فرمائے گا وہ قوم الا سولا قومو کسال جب تنہائی میں ہوتے ہیں اور نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں منافقین تو سستی کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے ہیں یورا نا وہ دکھلاوا کرتے ہیں ریاکاری کرتے ہیں یعنی جب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو عبادت میں بہت زیادہ چستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور جب تنا ہوتے ہیں تو وہ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں قرآن مجید فوقان حمید نے منافقین کہ یہ عمل بیان کیا کہ ان کے عمل میں اخلاص نہیں تھا دکھلاوا اور ریاکاری کاری تھی سورت الماعن تیسویں پارے میں ارشاد فرمایا فویل للمصلین بس خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے اللہ عن تین ساہون جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اللہ یو یہ وہ لوگ ہیں جو دکھلاوا کرتے ہیں ریاکاری کرتے ہیں قرآن مجید فقان حمید نے ریاکاری کرنے والوں کے لیے فرمایا ویل ہے ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے ویل جہنم کی وہ وادی ہے جس کی گرمی اور آگ و شدت سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے سورہ بود آیت نمبر پندرہ اور سولہ بارنے بارنے میں پارے میں ارشاد فرمایا من کانا یورید الدنیا دنیا جو صرف و صرف دنیا کی زندگی چاہتے ہیں اور دنیا کی نعمتیں اور دنیا کی آرائش جو چاہتے ہیں تو ہم ان کے عامال کا بدلہ دنیا میں دے دیں گے ہم ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیں گے لا اور دنیا ہی میں پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا دنیا میں جو انہوں نے عمل کیے اس کا بدلہ دنیا میں مل جائے گا اور آخرت میں ان کا حصہ صرف اور صرف جہنم کی آگ ہوگی ہا اور جو انہوں نے اعمال کیے سارے امال برباد ہو گئے وہ با قلوم ماکانوں یا اور جو وہ نیک امال کیا کرتے تھے وہ سب ضائع ہو گئے متروں پیارے بھائیوں قلان مجید فوقان حمید کی آیات سے ہم نے یہ سماعت کیا یقیناً بہت بڑا نقصان ہے بہت بڑا خسارے کا سودا ہے کہ انسان لوگوں کو خوش کرنا چاہے شہرت نام و نمود حاصل کرنا چاہے لوگوں کی تعریف کو وہ پسند کرے بس اس کی یہ خواہش ہو کہ میری واوا ہو اگر آج اس دنیا میں چند لوگ ہماری واوا کر دیں تو کیا ہے کل بروز قیامت ہمیں ہمارے نیک عمل پر کوئی ثواب نہ دیا گیا تو مجھے بتائیے اس واوا کا ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا نور کا سر چشمہ احادی طیبہ ہے جو کہ در اصل پاک کی تفسیر ہے ان احادیث میں بھی ریاکاری کی مذمت کی گئی چنانچہ میں آپ کے سامنے چند احادیث پیش کرتا ہوں توجہ کے ساتھ نگاہیں نیچی کیے اپنے اعمال کو اپنے ذہنوں میں اجاگر کرتے ہوئے کہ کہا افسوس ہماری نماز ہمارے روزے ہمارے صدقات ہماری زکات ہماری قربانی ہمارا حج ہمارے عمر کوئی ایسی عبادت نہیں ایک سجدہ بھی ایسا نہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ ہم نے ادا کیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن عامل فل آخر جو نیک عمل دنیا کے لیے کرے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا من رآ من رایا بشیئن الدنیا من عملی یا بنیام کلحی یمل قیام جو دنیا میں ریاکاری کاری کرے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کا عمل اس کے منہ پر مار دے گا وہ اور اللہ تعالی فرمائے گا انک شعی انک تو دیکھ لے تیرا کوئی کام تجھے فائدہ نہیں دے گا حضرت ابو سعید خدری ردی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں صاحب کرام دجال کا ذکر کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں دجال سے بھی بڑے فتنے کے متعلق نہ بیان کروں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے کہ دجال سے بھی بڑھ کر فتنہ کون سا فتنہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اَن يَقُومَ الرَّجُلُ فَيُسَلِّ ایک شخص نماز پر رہا ہوتا ہے فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَغَوَ مِن نَظَرِ رَجُلٍ لیکن نماز کے دوران جب اسے کوئی دیکھنے لگتا ہے تو وہ اسے دکھانے کے لیے اپنی نماز کو خوبصورت اور خوشو وغ کی کیفیات اور سکون و اطمینان کی کیفیات اسے دکھانے کے لیے کرتا ہے پر یہ فتنہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ سخت ہے استحانہ بہان تبارک و تعالا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو ریاکاری کرتا ہے عبادت کر رہا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہے لیکن مقصود لوگوں کو دکھانا ہے اور میں ربہ تبارک و تعالی نوز باللہ کی ثم نعوذ باللہ بلّہ مزالک استخب اللہ وہ شخص اپنے رب سے مذاق کر رہا ہے وہ شخص اپنے رب کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے اپنے رب سے مذاق کرنا کتنا بڑا جرم ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا کہ یا ابا ہر اے ابو ہریرا آپ ہمیں ایسی حدیث سنائیں کہ جو آپ کے علاوہ کسی کو معلوم نہ ہو قال ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو خوریرا فرماتے ہیں لو حدثن اَنَا وَهُوَ فِي هَذَ الْبَيْتِ مَا مَا عَنَا أَحَدٌ غَيْرِ وَغَيْرُهُ آپ کہنے لگے میں آپ کو اے لوگوں میں تمہیں وہ حدیث سناتا ہوں کہ جو حضور نے مجھ سے اس حال میں بیان کی کہ جب کمرے میں میرے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں تھا تُمَّنَشَغَا أَبُوْ حُرَيْرَتَا پھر ایک چیخ ماری حضرت ابو حریرہ نے اور بے ہوش ہو گئے پھر ہوش آیا پھر کہنے لگے میں تمہیں حدیث سناتا ہوں تم و ابو حریرہ تھا پھر ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے پھر ہوش میں آئے کہنے لگے میں تمہیں ضرور حدیث سناؤں گا تما تم نشہ و ابو ہرے تھا پھر ایک زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے پھر بڑی مشکل سے ہوش میں آئے اور روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا کہ کل بروز قیامت سب سے پہلے جن تین لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا اس میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس نے ساری زندگی تین کی تعلیم حاصل کی ہوگی قاری ہوگا عالم ہوگا حافظ ہوگا دین دار ہوگا دین کو جاننے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا اے میرے بندے میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی نے ان نعمتوں کا کیا شکر ادا کیا وہ کہے گا کن تو اقوام بھی آنا و آنا انہار اے پر دن رات میں تیرے دین کی خدمت کرتا رہا قرآن پڑھتا رہا قرآن سیکھتا رہا رشتے اس کے بارے میں کہیں گے تو نے جھوٹ بولا وہ یقول تَبَارَكَ وَتَعَالَى و تعالی اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا بل ارتقول نے تو اس لیے سب کچھ کیا کہ لوگ تیری واہ کریں لوگ کہیں یہ علامہ ہے قاری ہے حدیث پاک میں تو فلان قاری ان کے الفاظ ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا لوگ تجھے قاری کہیں میں محدثین فرماتے ہیں جس کو بھی دینی منصب ملا اور اس کی یہ خواہش ہے کہ لوگ میری واہ کریں مجھے عالم کہیں حافظ کہیں قاری کہیں مفتی کہیں علامہ کہیں اگر یہ خواہش ہے تو فرمایا اس سے کہا جائے گا تو نے جھوٹ بولا واوا کی خواہش تھی اس لیے تو نے یہ ساری محنتیں کی پھر اس کی بعد ایک سخی لایا جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا علم اوس علیہ کا لم ادا کا میرے بندے میں نے تجھے اپنی وہ نعمتیں دی کہ چاروں طرف سے دولت کی بارش میری تجھ پر ہوئی میں نے تجھے کسی کا محتاج نہ بنایا یہ بتا تم نے اس کا کیا شکر ادا کیا وہ کہے گا کن تو اصل اور راشیما و پرور میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتا تھا غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا اور کوئی ایسا راستہ میں نے نہیں چھوڑا کہ جہاں پر میں نے مال تیری راہ میں نہ خرچ کیا ہو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے رشتے کہیں گے تو جھوٹا ہے بل ارت این قول فلان جوادی کا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری یہ خواہش تھی لوگ تجھے سخی کہیں تیری تیری ہو ہو تو تیری واوا ہو گئی پھر شہید کو لایا جائے گا اور شہید سے بھی یہی نعمتیں یاد دلائی جائیں گی شہید بھی کہے گا مالک و مولا تیری رضا کی خاطر میں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے رشتے کہیں گے تو جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے بہادری کا مظاہرہ کیا یو کال فولان ان فولان تاکہ تجھے بہادر کہا جائے تیری شجاعت اور بہادری کے چرچے ہو ہو جائیں فقد قیل عدالی کا یہ سب کچھ ہو گیا حضرت ابو ہریرا کہتے ہیں شدت غم کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دستے مبارک میرے گھٹنے پر مارا اور افسوس کے ساتھ کہا یا ابا تا اے ابو ہریرا اولائیک تلاتت اول خلق اللہ تسعر بہم النار یوم القیامہ اے ابو حریرہ تین یہ وہ شخص ہیں جنہیں سب سے پہلے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے الترغیب والترہیب پہلی جلسفہ نمبر تیس پر حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایت ہے اسی نے انہیں ابو حریرہ کی یہ روایت سنائی حضرت ابو خورا والی یہ حدیث سن کر نے جب یہ حدیث سنی آج ہم نے بھی حدیث کئی مرتبہ سنی ہے شاید یہ حدیث سن کر کبھی ہمیں رونا نہ آیا ہو وہ نیکوکار ہیں جنتی ہیں ریاکاری کاری سے پاک ہیں پھر بھی خوف خدا کا غلبہ تو دیکھیں پکا معاوی تو بکا ان ہیں کہ حدرت امیر معاویہ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ ہم نے سمجھا آج روتے روتے ان کا انتقال ہو جائے گا تم افاقہ معاویت وَمَسْرَحَاً وَجْهِ پھر آپ کو افاقہ ہوا پھر اپنے چہرے سے آنسوں کو پہنچ لیا اور پھر کہا قَالَ صدق اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا وَزِينَتَهَا جو دنیا کی زندگی کی زینتیں چاہے جو دنیا چاہے نوفی علیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخصود انہیں دنیا میں ہی ان کے عامال کا بدلہ دے دیا جائے گا اولائکہ الذین ليس لہم فی الاخیغت اللہ النار آخرت میں جہنم کے علاوہ ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا وحبط وما سنعو فیہا برباد ہو گئے ان کے تمام عامال باقیلوم ماکان یا ملون اور جو انہوں نے عمل کیے وہ ضائع ہو گئے حضرت جارود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا من طلبت دنیا بھی عمل آخر جو نیکی کر کے دنیا کو حاصل کرنا چاہے تو میں سوج ہو ہو قیامت کے دن اس کا چہرہ بگاڑ دیا جائے گا وہ موشی کا ہو اور جب یہ دنیا سے چلا جائے گا تو اس کی یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا دی جائے گی وہ اس بیتا اس بہو فن اور اس کا نام جہنم میں لکھ دیا جائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا جب الحزن غم کی وادی سے اللہ کی پناہ مانگو صحبہ کرام علیہ مردوان نے ارز کیا غم کی وادی کونسی وادی ہے فرمایے جب الحزن وادن فی جہنم تتعوض منہ جہنم کل یوم اربع مئت مرت جب الحزن جہنم کی وہ خوفناک اور ہولناک وادی ہے کہ اس سے جہنم کل یوم روزانہ مئت چار سو مرتبہ اس سے پناہ مانگتی جہنم کی وادی جس سے خود جہنم دن میں چار سو مرتبہ پناہ مانگتی ہے صاحب کرام علیہ مردوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہنم کی خوفناک وادی میں کون جائیں گے فرمایا وہ لوگ جائیں گے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اعمال کرتے ہیں امام غزالی علیہ رحمان نے ریاکار کی ایک مثال بیان کی بہت ہی پیاری مثال آپ فرماتے ہیں ریاکار کی اور دکھلاوا کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شان بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو اور ہاتھ باندھ کر اس انداز میں کھڑا ہو گویا کہ بادشاہ کی تعظیم اور بادشاہ کی خدمت کے لیے حاضر ہوا ہے بظاہر یہ محسوس ہو کہ یہ ہاتھ باندھ کر کھڑا اس لیے کہ بادشاہ کو راضی کرنا چاہتا ہے لیکن فرمایا کتنا بڑا نادان ہوگا کہ عالی شان دربار میں کھڑے ہو کر اس بادشاہ کے کسی ادنا غلام کی طرف اس کی توجہ ہو اور اس کی توجہ یہی ہو کہ وہ غلام مجھے دیکھ لے اور وہ مجھ سے خوش ہو جائے امام غزالی فرماتے کتنا بیوقوف ہے وہ شخص اور پھر امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ اگر اس بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ یہ میرے لیے نہیں کھڑا بلکہ کسی ادنا غلام کو دکھانے کے لیے اسے راضی کرنے کے لیے یا اسے دیکھنے کے لیے یا اس کی توجہ متوجہ کرنے کے لیے کھڑا ہے امام غزالی فرماتے ہیں یہ بتاؤ بادشاہ کتنا ناراض ہوگا کن کتنے افسوس کی بات ہے کہ بادشاہ تو دلوں کے حال کو نہیں جانتا بندہ کتنا نادان ہے جس رب العالمین کے لیے عبادت کر رہا ہے جس رب العالمین کے لیے نیکیاں کر رہا ہے وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے اسے کوئی دھوکا نہیں دے سکتا وہ نیتوں کو جانتا ہے اس کے دربار میں موجود ہو کر اس کے ادنا بندوں کو دکھانا مقصود ہے اور رب العالمین کی طرف بندہ متوجہ نہیں ہوتا اسی لیے فرمایا کہ جو اللہ کی عبادت کر کے لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے وہ در حقیقت اللہ سے مذاق کر رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ہماری جانے قربان ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال میں یہ معلوم ہوتا ہے آ فرماتے ذرا سوچو تو سہی بڑی پیاری بات ہے آ فرماتے ہیں اور دیگر بزرگان دین کے اقوال کا نچوڑ یہ ہے امام غزالی علیہ رحمہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں تو یہ تو بتاؤ کہ ہم جو قربانی کر رہے ہیں تاکہ لوگ ہماری واہ کریں ہم حج یا عمرے کے لیے جا رہے ہیں لوگ ہمیں حاجی کہیں ہم مسجدیں بنا رہے ہیں مدرسے بنا رہے ہیں غریبوں کی امداد کر رہے ہیں کنویں کھدوا رہے ہیں انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں لوگ ہمیں ہمدرد کہیں انسانیت کا چیمپئن کہیں آپ فرماتے ہیں دیکھو سوچو تو صحیح جن لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم یہ سب کام کر رہے ہیں اگر انہیں پتا چل جائے کہ یہ ہمیں دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو لوگ کہیں گے ریاکار ہے بدکار ہے دکھلاوا کرتا ہے یعنی لوگوں کی نگاہوں میں انسان گر جائے اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ عبادت ہمیں دکھانے کے لیے کر رہا ہے سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں امام غزالی علیہ الرحمٰ کہ جن لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم کر رہے ہیں انہیں اگر پتا چل جائے تو ہم ان کی نگاہ میں گر جائیں افسوس کا مقام ہے اگر ہم اللہ کو دکھانے کے لیے کریں اللہ کے لیے کریں تو وہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے اور اگر ہم اللہ کو دکھانے کے لیے کریں تو اللہ کی بارگاہ میں ہمارا مقام و مرتبہ ایسا بلند ہو جائے کہ فرمایا دو رکعت نماز اگر کوئی اخلاص سے پڑھ لے دو رکعت نماز اگر کوئی اخلاص سے پڑھ لے تو سلام پھیرنے سے پہلے پہلے اس پر جنت واجب ہو جاتی تو لوگ کیا دیں گے لوگوں کو کیوں دکھانا ہے ایسے لوگ کہ انہیں پتہ چل جائے کہ ہمیں دکھا رہا ہے تو ان کی نظروں سے ہم گر جائیں اسی رب کو دکھائیں کہ جس کو اگر جسے دکھانے کے لیے عبادت کریں تو وہ رب خوش ہوتا ہے اس دو رکعت کی ویلیو کیا ہے اگر آج ہمیں کوئی مزدوری پر رکھے اور کہے کہ اس طرح دو رکعت کی طرح اٹھک بیٹھک کرو پانچ منٹ میں وہ ہمیں کیا مزدوری دے گا لیکن وہ کریم پروردگار دو رکعت سے راضی ہو جائے تو وہ جنت عطا فرمائے کہ ادنا جنتی کو جنت میں پوری زمین سے چار گنا زیادہ جگہ دی جائے اتنا کریم پروردگار تو اسی کو دکھایا جائے اسی کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ریاکار کی علامات بیان کرتے ہیں نشانیاں ہر انسان یہ دیکھے کہ میں ریاکار ہوں یا نہیں ہوں ان علامتوں پر اپنے آپ کو چانچے علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ للمرائی ثلاث علامات ریاکار کی تین علامتیں ہیں یکسل اذا نواشد ہو جب تنہا ہوتا ہے تو عبادت میں سستی کرتا ہے جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو عبادت میں سستی کرتا ہے وہ ین شتو ادا کا اور جب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو نیکیوں میں چستی کرتا ہے جب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو نیکیوں میں چستی کرتا ہے وہ یزید فل عملی ادا اسنی علیہ جب لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو عمل میں اضافہ ہو جاتا ہے وہ یم کس ادا اور جب لوگ اس کی مذمت کریں برائی کریں تو دل توڑ کر بیٹھ جاتا ہے اور نیک عمل میں کمی کر دیتا ہے آج غور کیجیے بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے تینوں علامتیں ہم میں موجود ہیں اس پہ حضرت امام غزالی علیہ رحمٰ آپ ریاکاری کے بارے میں جو کچھ فرماتے ہیں اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجیے ریا کاری کیوں پیدا ہوتی ہے؟ بندہ ریاکاری کرتا کیوں ہے ورنہ سب سے پہلے انسان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے اور یہ خواہش تقریبا ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے کہ لوگ میری واوا کریں مجھے شہرت ہو جائے چار آدمی مجھے جانیں نام و نمود شہرت مشہور ہونے کی خواہش ہر ایک میں پائی جاتی ہے اب دیکھیں نا لوگ مشہور ہونے کے لیے عالی شان کپڑے پہنتے ہیں نام و نمود کے لیے لاکھوں روپے اپنے بنگلے اور کوٹھی پر خرچ کر دیتے ہیں نام و نمود کے لیے لاکھوں روپے شادیوں میں پانی کی طرح بہا دیتے ہیں شہرت کے لیے لاکھوں روپے انسان خرچ کر دیتا ہے یہاں تک کہ لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے گناہ کبیرہ بھی وہ کرتا ہے گندے اداکاروں کو انڈیا سے بلاتا ہے دیگر ممالک سے بلائے جاتے ہیں پاکستانی فلمی اداکاروں کو بلایا جاتا ہے گلوکاروں کو بلایا جاتا ہے کروڑوں روپے ان پر خرچ کیے جاتے ہیں صرف صرف اس لیے کہ میرا نام ہو جائے ایک نام کی ایسی خواہش ہے مشہور ہونے کی ایسی خواہش ہے کہ جس کے دل میں پیدا ہو جائے وہ اسے حاصل کرنے کا ہر ذریعہ اختیار کرتا ہے چاہے وہ جائز ہو چاہے وہ ناجائز جس طرح مشہور ہونے کے لیے انسان دیگر ذرائع اختیار کرتا ہے اسی طرح مشہور ہونے کے لیے وہ نیکیوں کا ذریعہ بھی اختیار کرتا ہے تو امام غزالی علیہ رحم فرماتے ہیں ریاکاری کا مقصد یہ ہے ریاکاری کہتے کسے ہیں انسان نیک آمال اللہ کے لیے نہ کرے لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے کرے ریاکاری کی آسان فتاری نیک اعمال اللہ کے لیے نہ کرے بلکہ لوگوں میں شہرت ہو جائے اس لیے کرے انسان اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پارسا ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی عزت کریں ان کے دلوں میں اس کی جگہ پیدا ہو جائے اس کو لوگ نیک سمجھیں اور جب اس مقصد میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے دل کو لذت سرور اور حلاوت محسوس ہوتی ہے جو ریاکاری کرتا ہے وہ چاہتا کیا ہے امام غزالی علیہ رحمٰ فرماتے ہیں ریاکاری کرنے والوں کے بھی شعبے الگ الگ, الگ ہیں کچھ اس طرح ریاکاری کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں لوگ انہیں شب بیدار کہیں لوگ کہیں کہ بہت عبادت کرتا ہے بعض ایسے لوگ ہیں کہ لوگوں کے سامنے دین کے غم کا اظہار کرتے ہیں اس لیے تاکہ لوگ یہ سمجھیں ان کے دل میں دین کا بہت زیادہ درد ہے غم ہے بعض لوگ اپنی دینی مصروفیات کا اظہار بہت زیادہ کرتے ہیں صرف اور صرف مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ دینی مصروفیات کی وجہ سے دنیا کا اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بعض لوگ بہت زیادہ سنجیدہ اور رنجیدہ رہتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ خوف خدا سے سنجیدہ اور رنجیدہ ہے بعض لوگ اپنے آپ کو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھیں ہمیشہ یہ روزہ رکھنے والا ہے بہت بڑا زاہد ہے سادگی پسند ہے عمدہ اور اعلیٰ کپڑوں سے اسے کوئی سروکار نہیں لوگ اسے صوفی سمجھیں بھائی پاکی کا بہت زیادہ خیال لگتا ہے بہت زیادہ احتیاط کرتا ہے متقی ہے عالمانہ لباس اس لیے پہنا جاتا ہے بغیر شرعی مجبوری کے شرعی مسلیت کے اپنے علم کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے لیکن حضرت بن آیاز رحمت اللہ کی علیہ نے بڑی پیاری بات اشارت فرمائی فرمایا پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ عبادت کر کے دکھلاوا کرتے تھے اب تو یہ ہونے لگا کہ عبادت بھی نہیں کرتے اور ریاکاری کرتے ہیں یعنی عبادت نہ کر کے بھی اپنے آپ کو نیک ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں مثلا ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ اپنے ہونٹوں کو بغیر ذکر اللہی کیے ذکر اللہی کر کے درود شریف پڑھ کے اگر کوئی ہونٹوں کو ہلا رہا ہے پر مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں درود شریف پڑھ رہا ہوں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں تو یہ تو ہوا عمل کر کے ریاکاری کاری کرنا اور بعض ایسے بھی ہیں کہ کچھ پڑھتے نہیں تسبیح ہاتھ میں لے کر گھماتے رہتے ہیں ایسا لگے کہ حضرت جو ہے کچھ وظائف کر رہے ہیں ایسے بھی ہیں کہ وہ عالم کہلاتے ہیں عالمانہ لباس پہنتے ہیں لیکن وہ عالم نہیں ہوتے بعض ایسے ہیں کہ جو عالی شان کپڑے پہنتے ہیں تاکہ امیر لوگوں کے یہاں میری رقط بن جائے بعض ایسے ہیں پھر جو حدیثیں اور اچھی اچھی باتیں یاد کر لیتے ہیں جہاں کسی دیندار دار طبقے میں بیٹھ گئے فوراً حدیثیں اور اچھی اچھی باتیں سنانا شروع کر دی اور مقصود اللہ کی رضا نہیں ہوتا مقصود یہ ہوتا ہے کہ میری دینی معلومات کا سکہ بیٹھ جائے لوگ سمجھے واہ بھائی واہ اسے بہت دینی معلومات ہے بعض ایسے بھی ہیں کہ یوں نماز تو جیسے تیسے پڑھ لیتے ہیں لیکن کسی کو دیکھ کر بہت اچھی طرح نماز ادا کرتے ہیں بعض ایسے ہیں کہ یوں خیرات دیں تو بڑی مشکل سے تھوڑا سا دیں لیکن لوگ دیکھ رہے ہوں تو بہت سارا خیرات میں لوگوں کو دے دیں بعض ایسے بھی ہیں کہ زکوٰۃ چھپ کر دینے میں انہیں آر محسوس ہوتا ہے مقصود اللہ کی رضا نہیں ہوتی غریبوں کی لائنیں لگاتے ہیں اور زکوات غریبوں کو لائنیں لگا کر بانٹتے ہیں تاکہ ان کی واہ واہ ہو کہ جناب یہ تو غریبوں کو لائنیں لگا کر راشن تقسیم کرتے ہیں بات ایسے بھی ہے کہ اگر وہ کوئی نیکی کر لیں تو خواہش ہوتی ہے نام کی تختی لگ جائے ہمارا نام آ جائے یا کم از کم ہمارے نام ہمارا نام لے کر ہمارے لیے دعا ہو جائے چار پنکھے مسجد میں دیے امام صاحب کے پاس آئیں گے حضرت ذرا نام لے کر دعا کر لیجئے گا کہ ہم نے جو پنکھے دیے ہیں اللہ تعالی قبول فرمائے فائش کیا ہوتی ہے امام صاحب جب یہ دعا میں کہیں گے فلاں صاحب نے چار پنکھے دیے ہیں دعا کریں تو وہ ہو جائے گی جناب حاجی صاحب نے چار پنکھے دے دیے خلاص ایک کلام کیا ہے ریاکار کا مقصود اللہ کی رضا نہیں ہوتی اس کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کو راضی کرنا تاکہ دنیا وارے میری تعریف کریں لوگوں میں میری عزت ہو جائے میں معزز سمجھا جاؤں قدر کی نگاہ سے لوگ دیکھیں ہاں معلوم ہو جائے کہ میں کچھ کر رہا ہوں دنیا والوں کی نگاہ میں اپنے آپ کو اچھا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرنا یہی ریاکاری ہے پھر جب نیکی کے عوض شہرت مل جاتی ہے وبا ہو جاتی ہے تو ریاکار یہ سمجھتا ہے کہ یہ کافی ہے مجھے اپنی نیکیاں ظاہر کرتا رہتا ہے مسلم کبھی یوں کہے گا حضرت امام غزالی علیہ رحما دل کا چور پکڑتے ہیں اور فرماتے ہیں ریاکار میں سب سے خطرناک ریاکار وہ ہے جو ریاکاری بھی ایسی ٹیکنیک سے کرتا ہے کہ سامنے والا اسے ریاکار نہ سمجھ سکے مسلم کہے گا بھائی ہماری کیا طاقت ہے بس اللہ نے ہم سے کام لے لیا بس ہم وقت پر کام آ گئے کہنا نہیں چاہیے اللہ نیکی کے اظہار سے بچائے نیکی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے میں تو ترغیب کے لیے لوگوں کو بتا رہا ہوں میں تو تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں بس اللہ کا کرم ہے مجھ میں تو کوئی طاقت نہیں الحمدللہ للہ اعلیٰ احسان ہی یعنی گویا کہ یہ کتنا مکار ہے کہ ریا کر کے بھی اپنے آپ کو پارسا ظاہر کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے ریاکار نہ سمجھیں اس طرح میری شہرت میں فرق نہ آئے بھئی میں تو آدھی رات کو بھی لوگوں کے کام آتا ہوں سوشل ورکنگ میرے نزدیک تو یہ بہت بڑی عبادت ہے انسانیت کی خدمت اس دور کی عظیم عبادت ہے بس خواہش یہی ہے کہ لوگ نیک سمجھیں لوگ کہیں بھائی روپیہ بہت خرچ کرتا ہے انسانی ہمدردی اس کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے اور ریا کے متعلق حضرت علی نے کیا فرمایا کہ جب تعریف ہو تو نیکیوں میں چست ہو جاتا ہے اور جب برائی ہو تو نیکیوں میں ڈھیلا پڑ جاتا ہے اگر ہم کوئی بھی کام کریں اور کوئی تعریف نہ کرے تو منہ چھوٹا سا ہو جاتا ہے دل میں مزہ نہیں آتا کان منتظر ہوتے ہیں تعریف ہو جائے تو گویا کہ محنت وصول ہو گئی بس یہ خواہش ہے کہ لوگوں کے درمیان ویلیو ہو جائے لوگ کہیں بڑا غریب پرور ہے اور پھر یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اتنا غریب پرور ہوں کہ جن جن کی میں نے امداد کی اور لوگوں کو نہیں پتا کوئی بات نہیں جب میں مر جاؤں گا تو میرے جنازے پر میرے سویم پر لائنیں لگی ہوئی ہوں گی غریب آ, آ کر کہیں گے کہ حاجی صاحب شیٹ صاحب بہت امداد کیا کرتے تھے میرے جانے کے بعد میری شہرت کی اور میری سخاوت کے بڑے چرچے ہوں گے اگر چار آدمی دیکھ رہے ہوں تو آجی انکساری نرمی احسان ہمدردی اور مدد کا جذبہ پھوٹ پڑتا ہے کیا چار دیواری میں غریب نوکر پر بھی ہمدردی کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے وہ سیٹ یا وہ مالدار یا وہ مخیر حضرات جو لاکھوں روپے غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں واوا کے لیے اگر کوئی غریب مزدور اپنی مزدوری مانگے اور واقعی اس کی مزدوری حق مزدوری ہو تب بھی وہ پوری مزدوری نہیں دیتے اس کی مثال آپ کو دوں گا اگر کسی غریب نے کام کیا مثال کے طور پر ایک ہزار اور پینتیس روپے بنے کروڑ پتی آدمی ہے پینتیس روپے کھا لے گا ایک ہزار روپے دوں گا اس سے اوپر نہیں دوں گا ارے آپ تو لاکھوں روپے خرچ کرنے والے ہیں پینتیس روپے غریب کے کیوں مار رکھے ہیں بلکہ آپ کو تو یہ کہنا چاہیے یہ لیجیے ایک ہزار اور پینتیس روپے اور ایک سو روپئے آپ اوپر رکھیں حدیث پاک میں فرمایا کہ مزدور کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے تو یہاں پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری کیا ادا کریں گے اس کی مزدوری مار لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ تو خوش ہو گیا سیدھی سی بات ہے کہ وہ پینتیس روپے کے لیے آپ سے جھگڑا کرے تو ہزار سے محروم ہو جائے گا اب دل تو رنجیدہ ہے کہ میری غلطی ہوئی نا گیارہ سو روپئے بل بنانا چاہیے تھا ایک ہزار اور پینتیس روپے بنائے تو پینتیس روپے مارے گئے دل تو رنجیدہ ہے مگر کیا کرے شیٹ صاحب کو برا لگ جائے گا یعنی گویا کہ ہماری یہ حالت ہے کہ نیکی کر کے کان ہم چکن رکھتے ہیں چاروں طرف کان کھلے ہوئے ہوتے ہیں جہاں کوئی دو آدمی ہماری تعریف کر رہے ہوں تو اس طرف کان لگا دیتے ہیں بھئی کیا تعریف ہو رہی اور اگر لوگ تعریف کر دیں لوگوں کی نگاہوں میں معزز ہو جائیں تو بس سمجھتے ہیں میں کامیاب ہو گیا اور یہ تصور بن جاتا ہے کہ مجھے کامیابی مل گئی یہی اس نشش کا عنوان ہے کہ یہ کامیابی نہیں ناکامی ہے شہرت کا مل جانا نام و نمود کا مل جانا لوگوں میں مشہور ہو جانا واوا ہو جانا یہ کامیابی نہیں کامیابی نہیں ناکامی ہے بہت بڑی ناکامی ہے کامیاب وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے جس کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں اور جب نزا کا عالم ہو تو اللہ اس پر کرم فرمائے جنت کے نظاروں میں اور حضور کے دیدار میں وہ اس دنیا سے ایسا جائے ڈائریکٹ جنتی ہو جا یہ کامیابی واہ واہ لوگ کر لیں یہ کوئی کامیابی نہیں دنیا ہمیں کیا دے دے گی کیا نزا کی تکالیف سے موت کی سختوں سے دنیا والے ہمیں بچا سکتے ہیں کیا دنیا قبر میں ہمیں راحت دے سکتی ہے کیا دنیا والے میدان محشر کی گرمی سے بچا کر جنت الفردوس میں لے جا سکتے ہیں یا یوں سمجھیے کہ دنیا میں ریاکاری کی اور اللہ ناراض ہو گیا اور اس وجہ سے کوئی غضب نازل ہو گیا پریشانی مصیبت آ گئی تو کیا یہ دنیا کے لوگ ہمیں بچا سکتے ہیں تر حقیقت خوب سنا سنا کر ہم نے اپنے اعمال برباد کر دیے شیطان مکمل کامیاب ہو گیا معاشرے میں تباہی پھیل گئی تباہی بربادی ناکامی کو ہم کامیابی سمجھنے لگے ریاکار کامیاب نہیں لوگوں میں واہ ہو جائے یہ کامیابی نہیں جس سے اللہ راضی ہو جائے وہی کامیاب ریاکاری کتنی بڑی ناکامی ہے ذرا قیامت کی ہولناکی کو یاد کریں یوم یفر المرء من امن عقی سوا نیزے پر ہوگا زمین تانبے کی ہوگی لوگ لباس سے آری ہوں گے سروں کو جھکا لیجیے قیامت کی ہولناکیوں کو تصور میں لائیے جسم پر لباس نہیں ہوگا لوگ اپنی پسینوں میں کھا ہوں گے سبعون پھر ایسی زنجیر جو ستر ہاتھ لمبی ہوگی اس زنجیر میں وہ جہنمی پیرویا جائے گا جیسے موتی دھاگے میں پیروئے جاتے ہیں جیسی ہے کہ بوٹیاں جو ہیں سیکھ میں پیروئی جاتی ہیں اس طرح جہنمی آگ کی زنجیروں میں پھروئے جائیں گے اس قیامت کی گول ناکیوں میں ذرا سوچیں تو صحیح دکھلاوا کرنے کی وجہ سے نام و نمود کی خواہش کی وجہ سے ہمارا نامۂ اعمال اگر خالی ہوا گناہی گناہ گنا ہوئے اور نیکیوں کا نامۂ اعمال خالی ہوا تو کیا کریں گے پاک میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المرائی علیہ یوم القیامت جو ریاکاری کرنے والا ہے قیامت کے دن اسے ندا دی جائے گی اسے ان ناموں سے پکارا جائے گا یا فاجر اے فاجر اے گناہگار یا یادرو اے لوگوں کو دھوکا دینے والے یا مرائی اے دکھلاوا اور ریاکاری کرنے والے یا کافر ناشکری کرنے والے یا اے نقصان اٹھانے والے تیرے سارے نیک امال برباد ہو گئے وہ شبی تو کا اور تیرا ثواب ضائع ہو گیا از اب چلا جا یہاں سے خود اجرا کا ممن کنتا تامل اب تو چلا جا اور ان لوگوں سے اپنا اجر مانگ ان لوگوں سے ثواب مانگ جن کو دکھانے کے لیے نیک امال کیے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی کو دیکھا گیا قبر انور پر راضی ہیں عقید جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہے رو رہے ہیں ریاکاری کی تباہ کاریاں یاد کر کے رو رہے ہیں وہ رو رہے ہیں جو متقیوں کے امام ہیں اور ہم ہنس رہے ہیں جو سراپا ریاکاری میں مبتلا ہیں شداد بن اوس کو نماز کے کمرے میں روتے ہوئے دیکھا گیا اسی پر افسوس کرتے ہوئے ہائے ریاکاری نے برباد کر دیا حضرت معاز رضی اللہ تعالی حضور نے ریاکاری کے بارے میں ایک حدیث سنائی لوگوں نے کہا اے معاذ وہ حدیث تو سناؤ حضرت معاذ حدیث سنانے لگے اتنا زور زور سے روئے کہ کافی دیر تک روتے رہے لوگوں نے گمان کیا کہ کہیں روتے روتے ہلاک نہ ہو جائیں پھر خاموش ہوئے اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں پر اللہ رب العالمین نے سات آسمانوں پر ایک ایک آسمان پر ایک ایک فرشتہ مقرر کیا ہے کہ جب وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو ہر فرشتہ اس عمل کو چیک کرتا ہے بعض ایسے عمل ہے جو پہلے آسمان سے رد کیے جاتے ہیں بعض ایسے عمل ہیں جو دوسرے آسمان سے لوٹا دیے جاتے ہیں اور بعض وہ عمل ہیں حضور نے فرمایا کہ وہ چھ آسمان پار کر جاتے ہیں عمل کی آواز وہ کڑک کی آواز کی طرح ہوتی ہے صدقہ نیکی تقوا سورج کی روشنی کی طرح روشن ہوتا تین ہزار فرشتے اس عمل کے ارد گرد ہوتے ہیں لیکن جب ساتویں آسمان پر وہ عمل پہنچتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ یہ عمل اس شخص کے منہ پر مار دو کہ میں ریاکاری پر نگہبان فرشتہ ہوں یعنی میں ریاکاری کو چیک کرتا ہوں اس کے عمل میں دکھلاوا تھا اس کا عمل برباد ہو گیا حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک اور عمل آتا ہے جو ساتوں آسمان گزر جاتا ہے چاروں طرف فرشتے اس کی دھومیں مچاتے ہیں اس عمل کا استقبال کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عمل پہنچ جاتا ہے فرشتے گواہی دیتے ہیں اے پروردگار اس نے خالص تیرے لیے عمل کیا اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں تم میرے بندے کے عمل کو دیکھتے ہو وہ انر رقیب والا نقص ہی اور میں میرے بندے کے دل کو جانتا ہوں میں اپنے بندے کے دل کو دیکھ رہا ہوں اِنَّهُ لَمْ بِهَادَ الْعَمَلِ یہ اس عمل کے ذریعے مجھے راضی کرنا نہیں چاہا اس نے اس عمل کے ذریعے مجھے راضی کرنا نہیں چاہا وہ اراد اب غیری اس نے اس عمل کے ذریعے لوگوں کو خوش کرنا چاہا پس اس بندے پر میری لعنت ہے یہ بندہ میری رحمت سے دور ہے پرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق اس بندے پر لعنت کرتی ہے پھر حضور نے فرما یا معاذ اے معاذ ناری تن شلحما وزما اے معاذ جہنم میں ایسے کتے ہیں جہنمی کتے ایسے ہیں کہ وہ جہنمیوں کے گوش اور ہڈیوں کو نوچ ڈالیں گے حضرت معاذ رونے لگے قلتو بی ابی انت امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوتی انجھو منہا یا رسول اللہ کون ایسے عمل کر سکتا ہے جس میں ریاکاری نہ ہو اخلاص ہو اللہ ہی کے لیے عمل کیا جائے کون ایسا کر سکتا ہے یہ تو بہت مشکل ہے یا نے فرمایا انسر اے معاذ یہ اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے اے اللہ تو ہمیں بھی اخلاص عطا فرما ریاکاری سے بچا لے اور اس نحوس سے بچنے میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما کالر الراوی اس حدیث کے راوی کہتے ہیں حضرت معاذ ساری زندگی روتے رہے اور تنہائی پسند ہو گئے لوگوں سے میل جول کم رکھتے روتے رہتے تو اکثر تلاوت قرآن حدیث راوی کہتے ہیں اس حدیث کی وجہ سے کوش تنائی کرتے ہوئے حضرت معاذ اس قدر کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے کہ میں نے اتنا قرآن پڑھنے والا حضرت معاذ کے علاوہ کوئی نہ دیکھا اتنوں پیارے بھائیوں آئیے آخر میں ہم یہ سن لیں کہ ریاکاری سے بچنے کا طریقہ کیا ہے ریاکاری کا علاج کیا ہے سب سے پہلے تو آپ سن چکے یہ تعریف کی خواہش شہرت کی خواہش نام و نمود کی خواہش لوگ وابا کریں میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں یہ خواہشات ہمیں نکالنی پڑیں اور یہ ذہن بنانا ہوگا کہ ساری دنیا اگر مل جائے اور دنیا کے تمام عہدے دار مالدار سرمایہ دار حکومت والے مل کر مجھے فائدہ دینا چاہیں اور اگر اللہ ناراض ہو تو کوئی مجھے فائدہ نہیں دے سکتا اور اگر اللہ راضی ہو اور دنیا کی مخلوق یہ دنیا کے حقیر بندے مجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ریاکاری کے نقصانات پر غور کریں آیات کو بار بار پڑھیں احادیث طیبہ کو بار بار پڑھیں وعید جہنم کے عذاب اور تباہ کاریوں کو غور کریں ذہن میں رکھیے اور جو ریا کاری کی ضد ہے اپوزٹ یعنی اخلاص اس کی فضیلت کو سمجھیے اخلاص کو اپنے ذہن نشین کر لیجیے اور یہ سمجھ لیجیے کہ اخلاص اتنی پیاری عبادت ہے اخلاص اتنا پیارا زیور ہے کہ جسے نصیب ہو جائے وہ کامیاب ہے حدیث سے پاک میں اخلاص کو ایمان قرار دیا گیا حضرت معاذ جب یمن کے قاضی بن کر روانہ ہو رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرمائیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ نصیحت فرمائی اس کا خلاصہ یہ تھا فرائض کو ادا کر واجبات کو ادا کر سنت موکدہ کو ادا کر حرام سے بچ گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے بچ یعنی جن چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے اس پر عمل کر اور جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے ان چیزوں سے بچ جا اور جہاں تک نیکیوں کا تعلق ہے نوافل اور مستحبات کا تعلق ہے تو فرمایا چاہے فرائض ہوں مستحبات ہوں ہر میں اخلاص ہو ہر ایک عمل میں اخلاص ہونا چاہیے اخلص دین کا اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لے اور جہاں تک نوافل اور مستحبات کا تعلق ہے یک پیکل امل القلیل اگر تھوڑا عمل کرے گا تو وہ بھی تجھے کافی ہوگا اگر اخلاص کے ساتھ کرے اور عمل کر کے صرف اللہ کی رضا چاہی جائے تبھی عمل قبول ہوتا ہے من اخر صلی اللہ یومن جو چالیس دن تک نیک آمال اللہ کی رضا کے لیے کرے اخلاص کے ساتھ کرے اسے یہ فضیلت عطا کی جاتی ہے سبحان اللہ ظہر حکمتی من قلبی علا لسانی اللہ رب العالمین اس کے دل کو اخلاص کی بدولت ایسا منور کر دیتا ہے کہ زبان پر نور کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں زبان پر حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں پیارے بھائیوں اگر بندہ عمل نہ کر سکے اخلاص ہو للہیت ہو نیت اچھی ہو تو عمل کے بغیر بھی اللہ ثوابط فرماتا ہے بنی اسرائیل میں قید آیا لوگ بھوک سے مرنے لگے ایک نیک آدمی گزر رہا تھا اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ روزی کے لیے تھانے کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں پھر ایک پہاڑ کی طرف نظر کی اور کہنے لگا اے مالک و مولا اگر یہ پہاڑ میرے پاس آٹے کا ہوتا اگر اس پہاڑ کے برابر میرے پاس آٹا ہوتا تو آج میں کنجو سینا کرتا اور اپنے مسلمان بھائیوں پر خرچ کر دیتا کچھ بھی نہیں اخلاص تھا اور نیت کی اس وقت کے نبی پر بنی اسرائیل کا واقعہ اس وقت کے نبی پر وہی نازل ہوئی اے نبی آپ جا کر اس سے کہیے کہ تو نے نیت کی تیرے ناما یا میں اتنا آٹا پہاڑ برابر آٹا اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب لکھ دیا گیا اور نیت اچھی نہ ہو دکھلاوا ہو تو چاہے لاکھوں نیکیاں کی جائیں سب ضائع ہو جاتی ہیں بتنوں پیارے بھائیوں لیکن میں آپ سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ میں بھی نیت کرتا ہوں آپ بھی نیت کریں کہ آج رات سونے سے پہلے دو رکعات نفل سلاۃ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ اور دو رکعات نفل سلاۃ و توبہ پڑھ کر بالعموم تمام مسلمانوں کے لیے اور بالخصوص اس نشست میں شریک ہونے والے بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے آپ یہ نیت کر لیں کہ ہو سکے تو انشاءاللہ تعالی دو رکعات نفل حاجت کی پڑھ کر کہ یا اللہ اے پروردگار ہمیں ریاکاری کی آفت سے نجات دے اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں ریاکاری کی آفتوں سے بچائے اور اخلاص عطا فرمائے سے کے دیئے آمین آخر میں دو مسئلے ضروری سماعت کر لیجیے دیکھیے ریاکاری کا تعلق بل سے ہے اور ریاکاری کاری کی اصلیت یہ ہے کہ دل میں یہ نیت ہو کہ لوگ میری واہ واہ کریں میری شہرت ہو جائے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنے کسی کو دیکھ کر یا کسی کے عمل کو دیکھ کر اس کے بارے میں بدگمانی کرنا کہ یہ ریاکار ہے یہ حرام ہے اگر واقعی وہ ریاکار ہوا تب بھی بدگمانی کا ہمیں گناہ ضرور ملے تو ہمیں کسی کی طرف انگلی نہیں اٹھانی کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنے بلکہ یہ بیان ہر شخص یہ سمجھے میرے لیے ہے اور مجھے اپنے دل کا محاذبہ کرنا ہے کہ کہیں میرا عمل صرف محض لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے یا اللہ کی رضا کے لیے دوسرا ضروری مسئلہ سمات کے کہ بعض لوگوں کو شیطان یہ وسوسہ دیتا ہے کہ چونکہ تیرے عمل میں دکھلاوا بہت زیادہ ہے تو ریاکاری بہت کر دیتا ہے اس لیے وہ نیک امال چھوڑ دیتے ہیں شرعی مسئلہ یاد رکھیں کہ ریاکاری کے وسوسے کی وجہ سے نیک اعمال چھوڑنا درست نہیں نیک اعمال چھوڑنا غلط ہے نیک امال چھوڑنا بالکل غلط اور درست نہیں ہمیں نیک امال کرنے ہیں اور نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ریاکاری کا علاج بھی کرنا ہے رات کی تنہائیوں میں رو رو کر اللہ سے دعائیں بھی مانگنی ہے کہ اے مالک کو مولا تو مجھے اخلاص عطا فرما رب العالمین ہماری ان باتوں کو قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو اخلاص کی لازوال دولت سے مالا مال فرمائے وما علینا